أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّدِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي صدق الله العظيم آج همارا سبق إن شاء الله سورة الطاها کی آيات نمبر نوة سے شروع ہوگا پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے سامری جادوگر نے جو بچڑا بنایا تھا سونے چاندی کا اس کی عبادت شروع کر دی موسا علیہ السلاۃ وسلام نے پہلے تو اپنی قوم کو تنبیح کی ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت کی کہ تم لوگوں نے یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے جب موسا علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالی سے باتیں کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اس وقت ہارون علیہ السلام موس علیہ السلام کے نائب تھے بنی اسرائیل پر تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہارون علیہ السلاۃ وسلام یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور خاموش رہے حالانکہ وہ بھی تو ایک پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب یہاں دیتے ہیں کہ نہیں وہ خاموش نہیں رہے ولقد قم ہارون قبلو اور کہا تھا ان کو ہارون نے پہلے سے یعنی مسا علیہ السلاۃ سے پہلے ہارون علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا تھا یا قوم مین نما فتن تم اے میری قوم اس بچڑے کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو وہ رب عمر رحمان تمہارا رب رحمان ہے یہ بچڑا نہیں ہے فتبیونی سو تم لوگ میری تباہ کرو ارون علیہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ رحمان کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں میں میری بات مانو میرے پیچھے چلو وہ عقی و امری اور میری بات مانو اونی یعنی میرے پیچھے چلو وہ و امری اور میری بات مانو قالن علیہ کیفینہ تو انہوں نے کہا کہ جب تک موسا علیہ الصلاۃ وسلام واپس نہیں آتے ہم اسی بچھڑے کی عبادت پر برابر جمے رہیں گے عاکفینا یعنی اس کے پاس احتکاف کریں گے ہٹیں گے نہیں وہاں سے حتیٰین موسا حتیٰ کہ موسا واپس لوٹ آئے کالیا ہارون کا ابرای تہم و اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں بھائیوں کا جو مسئلہ ہے اسے بیان کر رہے ہیں کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام نے پہلے تو قوم کو پکڑا بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ ان کی, کی اب ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو پکڑ لیا ہے ان کی داڑھی سے پکڑا ہے داڑھی سے دین کا معاملہ ہے دین کے لیے غیرت فرما رہے ہیں تو بڑے بھائی کی داڑھی سے پکڑ لیا ہے کال یا ہارونو ماں کا ابرائی تہم وے جب تم نے ان کو دیکھا کہ وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں تو سے پھر گئے ہیں اور بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں اللہ تبیانی آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے آپ کو تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے آف عصعت عمری کیا آپ نے میری بات کو رد کیا ہے کیا آپ نے میری نافرمانی فرمانی کی ہے کال آیا بنا اماں انہوں نے فرمایا کہ اے میرے ماں کے بیٹے لاتاحد بلحیتی ولا براسی میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت پکڑو بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا بھی تو ہوتا ہے نا ماں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ ماں کے بیٹے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ ماں نرم ہوتی ہے مہربان ہوتی ہے اور زیادہ شفقت والی ہوتی ہے یعنی آپ اور میں ہم دونوں ایک ماں کے بیٹے ہیں تو اس لیے آپ میرے ساتھ مہربانی کریں میری داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر اور میرے سر کے بالوں کو پکڑ کر نہ کھینچے میں نے ان کو سمجھایا ہے میں نے آپ کی بات مانی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ ہے مسئلہ ایک مشکل ہے انی خشیتو فرخت بین ولم ترقب قولی مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے کر دیے ہیں اور میری بات کا انتظار نہیں کیا اور میری بات یاد نہیں رکھی یعنی مسا علیہ السلاۃ وسلام نے تو ہارون علیہ السلام کو یہ پوری قوم حوالے کیے نا اور پوری قوم کی حفاظت کرنا ان کے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا اختلافات سے ان کو بچانا یہ ہارون علیہ صلاۃ وسلام کی ذمہ داری ہے اب اگر وہ بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ بچھڑے کی عبادت کرنے والے تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن عبادت نہ کرنے والے بھی بارہ ہزار کے قریب موجود تھے اب اگر ہارون علیہ الصلاط و سلام تشریف لے جاتے ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر تو یہ بارہ ہزار لوگ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے نا تو اس طرح بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جائیں گے فرمایا کہ میں اس لیے یہ کام نہیں کیا اگر میں چلا جاتا آپ کے پیچھے آتا تو ہارون علیہ السلاۃ وسلام نے اس لیے اپنی قوم کو نہیں چھوڑا یا اس لیے ان کے خلاف طاقت استعمال نہیں کی کیونکہ اس طرح بنی اسرائیل ٹکڑوں میں بٹ جاتی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنی قوم کا اتحاد اور اتفاق برقرار رکھنے کے لیے بعض دفعہ صبر کرنا پڑتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے تاکہ قوم میں اختلاف اور انتشار نہ آ جائے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم تین فرقوں میں بٹ گئی ہے ایک وہ ہے جو بارہ ہزار کے قریب ہے جو ہارون علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ ہیں اور وہ توحید سے پھرے نہیں ہیں اور دوسرا فرقہ ہوا ہے جو مشرک ہو گیا ہے مکمل جو بت پرستی میں اور بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہے اور تیسرا فرقہ ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ فی الحال تو ہم بچھڑے کی عبادت کریں گے اگر موسا آ گئے علیہ السلام تو انہوں نے جو کہا وہ کریں گے اس وقت دیکھیں گے تو دو فرقے تو مکمل طور پر خطرناک حالت میں ہیں تو ایسے حالات میں ہارون علیہ السلاۃ وسلام کیا کرتے تو ہارون علیہ السلاۃ وسلام نے وہی کیا جو ان کے لیے مناسب تھا یعنی انہوں نے موسا علیہ السلام کے انتظار کیا اور اب موسا علیہ السلاۃ والسلام ہیں اب وہ کیا کریں گے یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر قلقی محمد و علیہ علیہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو